انکانزو اس راتن اور اگر وہ آدمی ہے تنگ دست فن زیرتن تو تم اس کو کیا کرو محلت دو الا میسر اس کو محلت دو الا میسرتن جب تک کہ اس کا ہاتھ کھل جائے یسر آسانی یاسر وہ جو آسانی کو پیدا کرتا ہے جوہ کھلانے والے کو بھی یاسر کہتے ہیں کیونکہ وہ آسانی سے مال آ رہا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جس انسان کو تم نے قرض دیا ہوا ہے تم انتظار کرو یہاں تک کہ اس کا ہاتھ کھل جائے اس سے حنفی ف نے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں قرضدار کو مہلت دینا واجب ہے ضروری ہے یا تو قرض دے ہی اور اگر قرض دیتا ہے اور دوسرے کے پاس بندوبست نہیں ہے اللہ نے فرمایا اللہ میں اسے مہلت دو یہاں تک کہ اس کا ہاتھ کھل جائے قرض کا دینا ضروری نہیں ہوا کرتا لیکن اتنا ثواب آیا ہے اتنا ثواب اس کا حدیث میں آیا ہے کہ آدمی ان احادیث کو پڑھتا ہے تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ صدقے سے بہتر ہے قرض دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں جب داخل ہونے لگا تو میں نے اس کے مین گیٹ پہ دروازے پہ دیکھا تین سطریں لکھی ہوئی تھی ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے پہلی لائن میں لکھا تھا کہ امت مژنبہ لوگ بہت گناگار تھے رب ان رب ایسا مل گیا جس نے سب کو معاف کر دیا سب کی بخشش کر دی اور دوسری لائن میں لکھا ہوا تھا کہ جو کچھ ہم دنیا میں چھوڑ آئے وہیں رہ گیا اور جو اللہ کے پاس بھیجا تھا ہم نے پا لیا اور تیسری لائن میں نے پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہم نے اس پہ بیس گنا اٹھارہ گنا ملا اور جو قرض دیا تھا اس پہ اللہ نے بیس گنا دیا یہ قرض کا معاملہ ایسا ہے کہ جنت کے دروازے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, میں نے دیکھا لکھا ہوا تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جس نے صدگہ کیا وہ تو اپنے مال سے بھی گیا اسے تو ملا اٹھارہ گنا اور جو قرض دیا واپس دے لیا اسے بیس گنا ملا یہ کیوں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جس نے قرض لیا ہے بڑی مجبوری سے لیا ہے بڑی جھجک شرم سے قرض کے لیے کہا ہے کسی سے تو وہ جو دوسرے نے دیا اس کی ضرورت پوری کر دی نا تو یہ جو ضرورت پوری کرنے کا اجر تھا یہ زیادہ ہو گیا بڑھ گیا اس لیے اس کو بیس گنا دیا جائے گا کئی جگہ پہ آضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے دینے کی بھی ترغیب دی کہ لوگوں کی ضروریات حلوں لوگوں کے مسائل حل اس لیے اشاد فرمایا اللہ نے کہ اگر قرض ہو گیا ہے کسی پہ تو دیکھو نصیرت اللہ میں سرا اسے مہلت دینی ہے اس وقت تک جب تک آسانی سے اپنے قرضے کو ادا کر سکے یہ تھوڑا ہی ہے کہ تم اس پہ سود اب لگا لو اور سود بڑھا لو پیچھے سود کی آیات تھی نا اس کے فوراً بعد قرض کا اسی لیے ذکر کیا کہ سود آتا ہی عام طور پہ قرض پہ ہی ہے کمرشل انٹرسٹ ہو یا کوئی بھی ہو اللہ نے کہا ایسے نہیں کرز تو خالص اللہ کی خوشی کے لیے دینا ہے. اسی لیے جس انسان پر قرض زیادہ ہو جائے اس انسان کی مدد کرنا کہ اس کا قرض نبٹ جائے بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے ہنفی فقہا کہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ زکات کا سب سے اچھا مصرف یہ ہے کہ کسی مسلمان کا قرض اتار کیا جائے سب سے زیادہ ثواب اس میں کہ کسی کو قرض کے بوجھ نے دبا لیا ہے اس کو اتارو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پہ اصل میں ہو گیا تھا قرض اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پہ اتنا قرض ہو گیا تھا کہ کوئی صورت نہیں تھی اب اس کی ادائیگی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ عزیز بھی بڑے تھے یہ وہی ہیں جن کے متعلق آزرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے تنہائی میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انی انیلابک اللہ کی قسم معاذ تو بڑا اچھا لگتا ہے تجھ سے بڑی محبت ہے ہمیں وہ کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجھ سے فرمایا اللہ کی قسم معاذ تجھ سے بڑی محبت اور معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھ پہ قرض ہو گیا بہت زیادہ اور اس ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن انہیں بھیجا اور یہی وہ ہیں جو یمن جانے سے ہچکچا رہے تھے نو ہجری میں بات یہ تھی کہ مکہ فتح ہو گیا اب نوش جری کا بھی آخری آخر تقریباً پہنچ گیا تو انہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ جاؤ یمن انہوں نے کہا اچھا حضرت کل چلا جاؤں گا کل آئی تو فرمایا پھر کہا شام کو چلا جاؤں گا پھر صبح شام جانے کو ان کی دل نہیں چاہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ معاذ کل صبح نماز کے بعد اپنا سفر سامان سب تیار کر کے مسجد نبوی میں لے آنا اور فجر پڑ کے یہاں سے چلے جانا تو جانا ہی تھا تو اس سے مواز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے دور تک پیدل آئے میں سواری پہ بیٹھا تو میں سمجھتا تھا یہیں سے واپس سے شیف لے جائیں گے لیکن مجھ سے کہا نہیں مواز تم سفر میں تم سواری پہ رہو میں پیدل ہی چلوں گا اور مجھ سے پوچھا کہ معواز فیصلے کیسے کرو گے لوگوں کے جھگڑے آئیں گے میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی کتاب سے قرآن سے آپ نے فرمایا معواز اور اگر اس میں نہ ہو تو میں نے عرض کیا آپ کی سنت سے فرمایا میری سنت میں بھی نہ ملے تو عرض کیا پھر اشتہاد کروں گا تو لگتا ہے اس وقت تک سواری پہ سوار نہیں ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پہ ہاتھ مارا خوشی سے اور آپ نے فرمایا اللہ مبارک کرے تمہیں یہ علم مراد یہ تھی اور آپ نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے منتخب کیے ہوئے امیر کو قاصد کو ایسی بات کہنے کی توفیق دی جس سے وہ خود بھی خوش ہے میں بھی خوش ہوں پھر حضرت معازی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سوار ہوا تو مجھے یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی نہ ہو تو مجھے سمجھاتے رہے مجھ سے فرمایا مظلوم کی بدوع سے اپنے آپ کو بچانا اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی آڑ نہیں رہتی کوئی حجاب نہیں ہوتا پھر مجھ سے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا اور یہ اچھی طرح بات کرنا لوگوں سے یہ بہت بڑی نے ہے اور مواز رضی اللہ کہتے ہیں جو اصل مجھے کھٹکا لگا ہوا تھا اس کی طرف بات نہیں کی اور پھر آخر میں مجھ سے فرمایا کہ مواز جاؤ اور اب جب تم آؤ گے تو لا اللہ کمر کا بے و بے پھر اس وقت ہماری قبر پہ آؤ گے اور ہماری اس مسجد میں آؤ گے ہم نہیں ہوں گے تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری تو چیخ نکل گئی کہ آؤں گا تو یہ صورت پیش آئے گی تو غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود بھی بڑا اثر ہوا اور آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا اور آپ نے کہا مواز تمہیں حقیقت بتائیں قیامت میں ہمارے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو متقی لوگ تھے نیک لوگ تھے دنیا کے کسی خطے میں پائے جائیں اور زمانے کے کسی بھی وقت میں آئیں تو معاذ رضی اللہ عنہ جب واپس آئے ہیں تو واقعی ایسے ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا تھا تو وہ رو رہے تھے تو حسط عمر رضی اللہ عنہ کا معاذ کیوں رو رہے انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور انہوں نے مجھ سے یہی فرمایا تھا کہ معاض اب جب آؤ گے تو ہماری قبر پہ آؤ آو گے اور اس مسجد میں آؤ تو معاز رضی اللہ عنہ پہ قرضہ ہو گیا بہت زیادہ یہودیوں نے ایک دن کہا کہ انہیں گھر سے نکالو اور معواز رضی اللہ عنہ کی تھوڑی سی زمین تھی کاشتکاری کرتے تھے اور ایک دن ہاتھ ملایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کا دستے مبارک ان کے دونوں ہاتھوں میں جب آیا تو آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ خردرے کیسے ہیں؟ تو انہوں نے ارج کیا یہ زمینداری کی وجہ سے کاشتکاری کی وجہ سے فصل لگانے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے اور معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غالباً, غالباً یہ واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہے جن کے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چومے اور آپ نے فرمایا ایسی ہتھیلیاں ہیں جن سے اللہ کو بڑی محبت تو انہوں نے آ کے شکایت کی کہ آپ مواز کی چیزوں کو نیلام کریں تاکہ قرضہ ہمیں واپس دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بھائی مواض کا گھر ہے اور کسی آدمی کے بھی گھر کو نیلام نہیں کیا جا سکتا اسی پہ حنفی فکہ نے فتوا دیا ہے کہ اگر سٹیٹ میں کورٹ میں بات چلی جائے قرضے کی تو ان چیزوں کی نیلامی کسی صورت نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استمواض رضی اللہ لیے یہ بتائی تھی کہ آپ نے فرمایا اس کا گھر ہم کسی صورت میں نیلام نہیں کریں گے اس کے کھانے پینے کے برتن اور اوڑھنے پہننے کی اشیاء یہ نیلام نہیں ہوں گی اس کا لباس نیلام نہیں ہوگا اور اشاد فرمایا اس کی سواری بھی نیلام نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جن آلات سے یہ کام کرتا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے وہ بھی نیلام نہیں ہوں گے اور اس کا غلام ہے وہ بھی نیلام نہیں ہوگا اور آپ نے فرمایا ان چیزوں کے علاوہ اس کے گھر میں کچھ ہے تو تم لے آؤ میں اسے نیلام کرتا وہاں ہوتا کچھ تو لاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو مواز پہ قرض زیادہ ہو گیا تم سب مل کے ادا کرو تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں جو کچھ تھا پیش کر دیا لیکن قرض اس سے بھی زیادہ تھا تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا شیئر اس کے حساب سے جتنے جتنے اس کے حصے بنتے تھے اور صحیح. آپ نے ساتھ فرمایا کہ بس یہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ چاو ہے ہی نہیں کہاں سے دیں اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اس کے بعد میرے پاس آئے گا تو میں تمہیں دے دوں گا تو معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات ہوئی اس موقع پہ اللہ نہیں آئے اللہ نے ان کا نظور صرا تن پر نہ صرت اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو یہاں تک کہ اس کا ہاتھ کھل جائے وہ ان تصدق اور تم اسے معافی کر دو اپنے قرض کو خیر القم یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے انکن تم تالمون اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس میں اللہ کی کتنی خوشی گنتم تعلوم اگر تمہیں پتا چل جائے کہ خدا کتنا راضی ہوتا ہے تو اپنے قرضے کو معاف کر دو ختم کر دو چھوڑ دو اتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے کہ اگر تمہیں پتا چلے کہ اللہ کی کتنی خوشی ہے اس میں تو قرضہ دو تو لوگوں کو معاف کر دو یعنی اللہ اس سے بہتر دے گا اس سے زیادہ دے گا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواز رضی اللہ عنہ کو یمن جب بھیجا تھا تو ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ لوگ تیری کچھ خدمت کریں تو لے لینا رکھ لینا اور جب وہ آئے ہیں حج کے موقع پہ حض وکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا حج تھا تو مکہ مکرمہ پہنچے سیدھے یمن سے تو پانچ سو اونٹ ان کے پاس تھے پانچ سو اونٹ جب مکہ میں داخل ہوئے تو شور مچ گیا کہ مواز کے اونٹ آئے ہیں پانچ سو وکر رضی اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ رسول اللہ صلی اللہ نے جو فرمایا تھا کہ لوگ تمہاری خدمت کریں تو رکھ لینا یہ وہ ہیں اس عمر رضی اللہ عنہ سن رہے تھے ان کا مواز میں نہیں سمجھتا یہ تمہارے لیے جائز ہوں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا اور آپ یہ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا مواز تم اپنی گھر میں اپنے گھر میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھتے پھر میں دیکھتا لوگ تمہاری کتنی خدمت کرتے ہیں یہ سب نتیجہ ہے تمہارا وہاں کا گورنر ہونے کا بڑا آدمی ہونے کا اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ مال مسلمانوں کا ہے بیت المال میں داخل کراؤ تمہارا حق نہیں تھا تو اس سے معاز رضی اللہ کو غصہ بھی آیا اور اس سے وکر رضی اللہ سے پوچھا تو ان کا نہیں مواز بس رکھو تم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو رکھ اگلے دن وہ آئے اور پانچ سو اونٹ آ کے اس سے وکر رضی اللہ سے کہا کہ اسے داخل کریں بیت المال میں, میں نہیں رکھتا تو حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت وکر رضی اللہ نے پوچھا کہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جہنم کے کنارے پہ کھڑا تھا اور میں گر جاتا عمر نے پیچھے سے مجھے پکڑ کے کھینچ لیا اور میں بچ گیا تو میں اس کی تعبیر یہی لیتا ہوں کہ اونٹ میرے لیے درست نہیں ہے عمر رضی اللہ ان کی بات درست ہے آپ سے دے ایسے متقی لوگ تھے اور اللہ کی طرف سے بھی ایسی رہنمائی ہوتی تھی وہ انکان زو حسرت ان فن حضرت لوگو اگر وہ نہیں ادا کر سکتا تو چھوڑ دو اس بات کو اسے مہلت دو ون تصدق اور اگر تم بخشی دو اپنا قرضہ معافی کر دو خیر اللہ بہت اچھی بات ہے کن تم تالمون اگر تم علم